شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور پر زجریں اور کاتب اللہ وروسلی میں جس غلبے کا ذکر تھا اس صورت میں اس کا نمونہ ہے خلاصہ داستان بنی نظیر احکام پیم کے اقباستے اور ان کا انجام ترغیب للاخت اور باری تعالیٰ کی صفات جمال و جلا الشیطان علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علماللہ علماللہ انکا انت العلیم رب کلا ملحکی میرے عزی صورت حدید کو شروع کیا گیا تھا سب بحال اللہ سے ٹھیک ہے نا ایک سورت کو تصویر سے شروع کیا جاتا ہے پھر دوسری کو نہیں اس کے بعد مجادلہ ہے یہ قدس سنگ اللہ سے ہے, ہے تصویر نہیں نا اب جو سورت ہے یہ کس سے شروع ہے تصویر سے ہے یہ بیان ہے توحید تصویر بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے مولانا شادی فرماتے ہیں بل بل کہ ہر فرماتے ہیں کہ صرف بلبل بل نہیں تسبیح تصبی پارلی اللہ کی بلکہ بلبل کے ساتھ گلاب کا ہر پتا اور ہر کانٹا بھی تصریفر رہا ہے آ, یہ نہ سمجھو کہ جاندار تصریف کر رہے ہیں گلاب کا ہر پتہ کانٹے بھی تسلیف کر رہے بول بول ہر سارے کہ ہر خارے تسبیح تصبی حل واہ اللہ کی تصبیف پانس واہ ولدی اخرجی نے, تسبیح اللذی اخرج اللذی نے داستان بنی نذیر اور نمونہ تخریف دنیہ داستان بنی نظیر اور نمونہ تخریف دنیا بھی میں خلاص طور پہ ارد سرد ہوں کہ یہود کے تین گراؤ تھے جو مدینہ کے شمالی جانب رہتے تھے وہ جگہ ہم دیکھتے رہتے ہیں مدینہ شریف جہاں نا وہ جگہیں ان کی نظر آتی ہیں کس اس مقام پہ تھے ایک تو یہی بنو نظیر تھے جن کا آج سے کہا ہے دوسرا بنو قرضہ ان کا پہلے ذکر پڑ چبھی ہو یا نہیں تیسرے تھے بنو قین کا یہ تین گرہ تھے یہود کے تو ان تینوں نے غدر کیا تو سب سے پہلے پہلے بنو قین کا کو علاقہ کا بدر کیا گیا سب سے پہلے پہلے کن کو علاقہ کا بدر کیا گیا بنو قین کا سمجھے وہ مدینے سے ان کو شام کی طرف بھگا دیا گیا گیات علاقی کی طرف پہلے پہلے ہوتے. سن دو ہجری کی بات ہے انہوں نے یہی غدر کیا تھا بدر کے اندر پوشیدہ پوشیدہ انہوں نے ان کے ساتھ گٹ جوڑتی تھی جن کے ساتھ ساتھوں کے ساتھ گٹ جوڑتی تھی اسی طرح بعض مسلمانوں کے ساتھ بھی غداری کی بنوکا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی اعلان جہاد کیا وہ قلعہ بند ہو گئے آپ نے محاصرہ کیا تقریباً پندرہ جن یہ بنو بنوکین کا کی بات میں کر رہا ہوں اس کے بعد جب وہ مجبور ہو گئے کہ فیصلہ جو آپ کریں عمرہ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ تمہارے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے اور میں بھی ایسے فیصلہ غدار کا یہ علاج ہے پھر عبداللہ بن بالوبئی کی چونکہ یاری تھی ان کے ساتھ ادھر ادھر حضرت کی بھی چاپلوسی کرتا تھا سمجھے اور آپ بھی نئے نئے گئے تھے دو ہجری کی بات ہے تو اس نے بڑی منت سماجت کی لوگوں کو لے آیا کہ حضرت آپ ان کو چھوڑیں قتل نہ کریں تو چلے جائیں تو حضرت نے فرما چلو ملک شام چلے جاؤ بلو قیل کا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنو نذیر نے غداری کی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہ گئے کوئی خون بہا کے سلسلے کے اندر یہ دیت دیت ہوتی ہے نا جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے یا علاقے کا سردار ہوتا ہے وہ آپس میں قبیلوں کے کچھ صلاح کرے نا تو دیتے اپنے ذمہ لگا دیتا ہے کہ تمہاری جتنے دیتے ہیں ہم ادا کریں گے تم آپ اپنی صلاح کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ سے دو قتل ہو گئے تھے تو آپ نے ان مقدور کے وارثوں کو کیا ادا کرنی تھی دیات ادا کرنی تھی اس بارے میں آپ نے چندہ کیا صحابہ کرام سے اور یہودی جو کہ آپ کے معاہدے کے اندر تھے معاہدہ کیا ہوا تھا آنا جانا ہوتا تھا آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ تم چندے کے اندر حصہ ملاؤ انہیں کہا آپ تشریف لائیں ہمارے گھر ہم چندہ دے دیں گے اور ساتھ ہی ان خبیصوں نے ساز یہ کی کہ آپ جہاں آ کے بیٹھے نا اوپر قلعے سے بڑا بھاری پتھر ڈال دو تاکہ حضرت کا خاتمہ شہید ہو جائے آپ جا کے بیٹھے تھوڑی دیر لیکن باہر کے ذریعہ کوئی کوئی ہو گئی کہ یہ غداری کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں واپس افری ملائے یہ بھی ان کی عادت شکنی تھی اور خفیہ اور بھی ساز تھی تو حضرت نے ان کے متعلق بھی یہی آڈر جاری کر دیا کہ بنو نذیر جو ہے وہ کیا ہو جائے جلاوطن ہو جائے اور خیبر جلاوطن ہو جائے. عبداللہ بن بھئی نے پوشیدہ پوشیدہ ان کو کہہ دیا ہو چھوڑوے جلا وطن نہ ہو ادھر رہ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا عبداللہ بن بنوبئی نے کہا میری بھی جماعت ہے سردار تھا قوم کا حضرت نے ان کا بھی محاصرہ کیا کافی دن محاصرہ رہ گیا محاصرے کے دوران ان پہ روب ڈالنے کے لیے حضرت نے ان کے کچھ درخت بھی جلا دیے صحابہ کرام نے بھی خجوروں کو جلایا تھا تو روب پاڑیا ان کے اوپر آخر وہ بھی تنگ ہو گئے کہنے لگے جو ہی فیصلہ کرو ہمارے حق میں آپ نے فرمایا تمہیں چند دن کی مہلت دی جاتی ہے اپنا جو مال لے کے جا سکتے ہو چلے جاؤ باقی مال ہمارا ہوگا ہتھیار تم نہیں لے جا سکتے ہتھیار پہ حضرت نے پابندی لگا دی دیکھو کتنی حکمت عملی تھی میرے حضرت کی کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہونے چاہیے آج کا لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہتھیار بالکل نہ لے جاؤ باقی جو چیزیں لے جا سکتے ہو باقی را زمین مکان وغیرہ وہ ساتھ مال پیک رہ جائے گا چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑا کڑیاں مڑیاں کوئی شاطیر وغیرہ وہ لے گئے جانوں کے اوپر اونٹوں گدھوں کے اوپر لاد کے وہ بنی نظیر کہاں چلے گئی خیبر چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں ان کو وہاں سے بھی ملک شام نکال دیا گیا تیسرا کون سا کبیرا تھا بنو کا وہ آپ پڑھ چکے ہو کہ غزوہ اعزاد کے متصل ان کو قتل کر دیا گیا پڑھ چکے ہو نا یہ تین خبیص گروہ تھے بنو قین کا اول نمبر سن دو ہجری کے اندر کا بدل ہوئے اس کے بعد بنو نذیر ہیں آج جن کا واقعہ ہے تیسرے نمبر کے بعد کے اندر سب سے بعد میں کون برو قرائے زون کے مرد قتل ہوئے باقی ان کے بچے عورتیں ان کو غلام بنایا گیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگ ابتدا سے غدار کر لیا ہے ان کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہ کرنا چاہیے داستان بری نظیر اور نمونہ تفریح دنیا بھی. وہی وہ ذات ہے جس سے نکالا فروں کو جو کہ اہل کتاب سے تھے یہی بن و ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ اجتماع نہیں کرنے پڑے وہ اتنے بوجھ تھے کہ پہلے اجتماع پہ ان کا وضول ٹوٹ گیا بعض تم نہ گمان کیا تھا تم نے لے کے نکلے گے اور انہوں نے گمان کیا تھا کہ روکنے والے ہیں ان کو قلعے ان کے اللہ کے عذاب سے بڑے بڑے قلعے تھے جی لیکن فاتح اللہ اللہ سے پہلے عذاب کا مقدر ہے عذاب اللہ بس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے کہ گما نہیں کرتے تھے یہ غریب مہاجرین و انصار تھے اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رو کو وہ ویران کرتے تھے اپنے گھروں کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ ویران کا معنی میں نے بتایا ہے نا اور چھتوں کے مکانوں کی کڑیاں اور دروازے بھی اکھیڑ کے لے گئے ابرا تھا سر کرو اکل والے حکمت آدمِ قاتل و کا تلوا قید نہ ان کو قتل کیا گیا نہ قید کیا گیا جیسے کہیں کن کو کیا گیا تھا اور قتل اور قید کون ہوئے بلو پورا زبان میں ان کو نہیں کیا گیا یہ حکمت آدمی کا تلوا قید پر مایا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جلاوطن ہوں گے تو اللہ کی تقدیر کے خلاف تو نہیں ہوتا نا اس لیے قتل نہیں ہوئے اور اگر نہ لکھ دیتا اللہ ان کے اوپر جلا وطن یا اپنی تقدیر میں تو البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا کے اندر کیسے عذاب دیتا جیسے بنو قرضہ کو دیا بعد میں اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب نار کا ہے ذال کا سبب اذاب یہ عذاب اس سبب سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ معیو شاک اللہ دستور خدا اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اللہ تر سخت دینے والے ہیں باقاعت ان میں لینتن اضال شب سوال ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نے جو کھجوروں کے درخت کو جلایا یہ تو ایک قومی نقصان ہوا نا کیا ہوا اور عام طور پہ قومی نقصان نہیں کیا جاتا ہم بھی کہتے ہیں قومی نقصان نہ کھو جیسے ہمارے کراچی کے اندر کوئی آدمی بڑھ جاتا ہے یا کوئی نیک اللہ کا بدہ شہید ہو جاتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں نا یہ ہے قومی نقصان مسلمانوں کی جائیداد ہے ادھر ایک غلط ہے نہ اپنی مملکت کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنے باشندوں کو نقصان پہنچاؤ یہ ہے کہ تم حملہ آور ہوتے ہو کسی کافر پہ کافر حکومت یا کافر قبیلہ تو ان پہ روب ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان کر سکتے ہو انہوں نے کن کا نقصان کیا مسلمانوں کا ہے کافروکا کافروقا کا. تاکہ ان کے اوپر روب پڑ جائے بات آگے سمے دیکھو جی غذا ہے شبو شبھ ہوتا تھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس سے قومی نقصان ہوا تکلیف ہوئی فرمایا کوئی نہیں کوئی حرض نہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے جو ہی کاٹا تم نے کھجوروں کے درخت کو لینا کے جو کھجور کا درخت www.shahideislam.com یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ یہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے جن کو غریب القرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے کیسے وہ عربوں کے اندر بھی غیر معروف ہوتے ہیں الفاظ یہ لی نہ کلفظ تو موجودہ عربوں کے سامنے پڑھو کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا حالانکہ بڑے فصیح بلیغ الفاظ ہوتے ہیں غریب القرآن سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے اور غریب القرآن میں کتابیں لکھی جا چکی ہے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں ورنہ میں لکھ جانتا ہوں یہ کتاب وہ یہ ہے کہ مشکل لفظ ہونا اس کا معنی لکھو اور اس کو ثابت کرو اشعار جاہلیت سے کیسے ثابت کرو کہ جاہلیت کے شعروں میں سلافس کا معنی یہ آتا ہے عام عربوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا لینا کا معنی دیکھو ایک میں شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے بفراق الاحباب من کے لینا کھجور کے درخت کے اوپر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی تھی ایک کبوتری بیٹھی ہوئی تھی اکیلی اور وہ رو رہی تھی کبوتری تو میں نے دیکھا یہ کبوتری کھجور کے درخت پہ بیٹھ رو رہی ہے اکیلی یہ اپنے محبوبوں کی جدائی میں رو رہی ہے کس میں رو رہی ہے تو میرا دل بھی دکھنے لگا کیونکہ میں بھی اپنے محبوبوں سے کیا ہو گیا تھا جدا ہو گیا لینا لینا بنے ہے اسی طرح غرائب و کے لیے اشتشاعت پیش کیے جاتے ہیں جو ہی کاٹا تم نے خجوروں کے درختوں کو یا چھوڑا تم نے ان کو کھڑا ہوا اپنے تنوں پہ کچھ نہیں کیا سمجھے جی کیا فا بزنی یہ کس کے حکم سے تھا اللہ کو حکم سے اور ترک رسوا کریں کافروں کا اللہ وما افا اللہ تشریح فح تشریح فح فح کس کو کہتے ہیں ایک مال غنیمت ہوتا ہے دوسرا مال فح ہوتا ہے مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہو مستقل جیسے غزوہ بدر ہوا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو مال غنیمت ہوا مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہوا اسی طرح قصبۂ ہنیر ہوا تھا مکے پاک بعض مستقل لڑائی ہوئی تھی تو وہ ہوتا ہے مال غنیمت جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہوئی اور جہاں مستقل لڑائی نہ کرنی پڑے جیسے کے آبادی تھی یہاں مستقل لڑائی کرنی پڑی وقت قلعہ بند ہو جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے آماد نہیں ہوتے تھے چھپ جاتے تھے تو مستق لڑائی جہاں نہ ہو اگلے کافر ہتھیار ڈال دیں تو ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے مال پے مال غنیمت کا حکم تو پڑھ چکے ہو کہ پانچواں حصہ ہوتا ہے بیت المال میں باقی کس میں تقسیم کیا جاتا ہے مجاہدین میں لیکن مال کے مالک خود حضور ہوتے ہیں آپ مال فیک کا مالک اللہ کس کو بنا دیتا ہے اپنے محبوب کو پر بے شک آپ اس کا خرچہ نکالیں جتنی گھر کا خرچہ سارا نکالیں اور باقی جو بچے نا وہ آپ غریبوں مسکینوں میں کیا کر دیں تقسیم کر دیں آپ مالک ہیں اس کے حضرت کا مالکانہ کانا ہوتا ہے دیکھو جی تشریح فیر اور وہ مال کہ بطور فع کے لایا اللہ اپنے رسول پہ ان میں سے ان یہود کے مال میں سے ما و جب تم نہ تو دوڑائے تم نے اس کے حاصل کرنے پہ گھوڑے اور نہ اونٹ لیکن اللہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتے ہیں اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے ما افا اللہ لا رسول ہی بسارے پہ فع تشریح پائے آ گئی اب کیا ہے یہ جی؟ کہ پائے کو کہاں خرچ کیا جائے وہ ماں کہ پھر لایا اللہ اپنے رسول پہ مین آن القرا بستی والوں سے کہ بستی والے یہی ہو گئے یہ یہود جو تھے مدینے کے یہ سارے قبائل ان کا بھی مال کا تھا پائے کا تھا اسی طرح فدق وہ بھی پائے کا تھا ہے برقمار وہ بھی کس کا تھا تھا من والرسول اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے نئے کون ہے رسول ہے رسول مالک ہے پھر آپ کو اختیار ہے والد القربہ رشتہ داروں کو دیں یتیموں کو دیں مسکینوں کو دیں مسافروں کو دیں قلا یقونا اللہ تقسیم اللہ نے یہ تقسیم جو فرمائی ہے نا اس کی علت اس کی علت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اس قسم کا مال آتا نا تو وقت کا جو بادشاہ ہوتا سردار ہوتا وہ سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتا کیا پھر اپنی وہ من مانی کرتا تھا سمجھے سارا مال اپنے قبضے میں لے کے من مانی کرتا تھا دیکھو جی دی. قلا یقون تا کہ نہ ہو جائے یہ دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے اس کو غنی نہ کھا جائے دھولا مر دست بدست تاکہ نہ ہو جائے دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے وما کام الرسول باقی کہا گیا لوگوں کو کہ جتنا اللہ کا رسول تمہیں دے نا مال بالفیش قبول کر لیا کرو دل میں ملال نہ لایا تم دل میں ملال نہ لایا تھا وہ ماں رسول ہو اور جو دے تم کو اللہ کا رسول پس لے لو وہما ماں نہم ان فنت ہو اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ ہاں کہیں یہ تیرا حق نہیں رک جاؤ اسی طرح شریعت کے احکام میں بھی اسی طرح ہے اللہ کا رسول جو حکم کرے لو جن چیزوں سے روکے تم رک جاؤ اللہ اللہ سے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں تو مشارے پہ فے بیان ہوئے پہلے عمومی مشارے پہ فی تھے پہلے کہا جی عمومی مشارے پھائے تھے اب تخصیص بعد اب تعمیم ہے فرمایا وہ تو عام مشارے پائے ہیں اب یہ تین قسم آ رہے ہیں یہ خاص مشارے پہ قے ہیں ایک فقام مہاجرین اور دوسرے انصاف جو اس وقت موجود تھے تیسرے وہ لوگ جو بعد میں کیا مت آتے رہیں گے مسکین شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اصلاح کا نہ ہو صاحبۂ کرام پر تین ہی گروہ ہیں للفقرائے مہاجرین تخصیص بادت تعمیم جی اور پہلا طیفہ تخصیص بادت تعمیری کو پہلا ط مصارفیکا واسطے فقیروں کے جو وطن چھوڑنے والے ہیں جو کہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے یہ فضیلت نمبر ایک ہے کہ اللہ کی راہ کے خاطر اپنے گھروں سے نکلے مالوں سے طلب کرتے ہیں ہجرت کے اندر فضل اللہ کے اور اس کی رضامندی وہ انسرول اللّہ رسول فضیلت نمبر دو اور امداد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی ساج کن فضیلت نمبر تین یہی ہے سچے ولدین تب و یہ دوسرا طے کا انصار کو بھی دو اور جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا تھا دار اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر من قبل ہم مہاجرین سے بھی پہل ہے یہ فضیلت نمبر ایک لکھو دارُلسلام مدینہ آیا نہیں دارالسلام میں رہتے تھے ایمان بھی لے آئے اور دارالسلام میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے فضیلۃ نمبر یہ یوہبون من حاجر علیہ فضیلت نمبر دو وہ محبت رکھتے ہیں مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہجرت کا کیا تھا ان کے بلاج جدون عفی صدور فضیلت نمبر تین اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں تنگی اس سے کہ دیئے جائے مہاجر اگر حضور مہاجرین کو مال دے تو انصار کے دل میں ملال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں دے رہے ہمیں دے نہ تنگی نہیں پاتے و یو سرون انف یہ کیا ہے جی فضیلت نمبر چار ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر ہو ساتھ بھوک چاہے بھوک کیوں نہ ہو تو اپنے جانوں کے اوپر دوسرے غریبوں کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں انبر چار ہے چار یو سر گنا لال فضیر انبر چار ہے نا اچھا جی یہاں ایک واقعہ لکھتا کہ ایک آدمی آئے حضور کے پاس کہ حضرت میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ رات کا وقت کا حضرت نے اپنے گھر بھیجا بچہ گھر اللہ کا نام تھا انہوں نے عرض کیا حضرت اللہ کا نام ہے ہمارے گھر سمجھے جیتا تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا حضرت نے میرا مہمان بنا تو میں اس کو گھر لے جاتا ہوں اور چلا گیا گھر سمجھے جیتا گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا کچھ ہے کہنے لگی کھانا اتنا ہے کہ صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے کیا ایک آدمی تو نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دو جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا تو تو نے چراغ کو بجھا دینا ہے کسی نہ کسی ڈھنگ میں کہ میں صحیح کر رہی ہوں بجھا دینا چنانچہ ان کی بیوی نے ایسے کیا بچوں کو سراہ دیا کھانا تیار کر کے رکھا اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا آپ مہمان بھی بیٹھ گیا ہے وہ آدمی صاحبی بھی بیٹھ گئے ہیں بیوی بیٹھ گئی ہے سمجھے آپ پتہ مہمان کو کتنا کھانا مہمان کھانا کھاتا رہا اور صحابی اور اس کی ایسے کرتے <laughs> ایسے کرتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کھا رہے رہا دیکھو نا یو سرون عالا انخوش غلام حضرت اب عمر بیمار تھے ان کا خیال ہوا کہ مجھے انگور چاہیے تو انگور کا ایک خوشہ لیا ہے حضرت ने نے ہاتھ میں پکڑا اس کو کھانے کے لیے بیمار تھے اتنے میں ایک سائل اس نے عرض کیا حضرت کوئی چیز مجھے دو تو انگور کا خوشہ آپ نے اس کو دے دیا سائل کو دے دیا حالانکہ آپ بیمار تھے وہ چلا تو حضرت کے خادموں میں سے جلدی جلدی دوڑ کے اس سے وہ خرید لایا اس کو کہا کتنے میں بیچتا ہے اس نے پیسے بتایا تو خرید لایا آ کے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضرت عمر پھر کھانے کا ارادہ کیا تو وہی سائل پھر آ گیا اس نے کہا حضرت خدا کے لیے کو دعا آپ نے دوبارہ اس کو دے دیا سمجھے جی تھا پھر خادم دوڑا اس سے لے آیا سمجھے جی جیتا اور حضرت کو پوچھا دیا پھر وہ شاعر تیسرے دفعہ آنے لگا تو خیر خادم انہیں روک دیا خدا کا خوف کر <تصفح> کہ تو ڈھک بنا رکھا ہے تو دیکھو یہی ہے آئی اور انخو سے انخوش ملاقات بہن صاحب سمجھے میں اپنے شاعر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سندھی آ گیا غریب اس نے عر کیا حضرت میری چادر نہیں ہے مجھے چادر دیجیے تو حضرت نے چادر جو لپیٹی ہوئی تھی نو اوپر خالد شریف کی بات آئے حضرت نے وہی چادر اتار کے کس کو دے دی اسی سائل کو دے دی اللہ کے بندے اے ان کے جی ہوتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر جانوں کے اوپر اگر چہ ہو ساتھ ان کے بھوک بھی وہ مین کا شوہا نفس ہی اور وہ شخص کے بچایا گیا بخلے طب سے وہ شخص کے بچایا گیا کہ اسے سے بوخلے سے بھی اسے پہلے لوگ ہیں کامیاب ہونے والے بخلے بوخلے وہ ہوتا ہے طبیعت کے اندر کہ جو چیز ہے نا آدمی چھپا کے رکھتا ہے کسی کو دل نہیں کرتا کہ خرچ کرے چھپا کرتا ہے چاہے خراب ہو جائے بدبودار ہو جائے مٹھائی دل نہیں کرتا میں پچھلے سال گیا عمر کوٹ کے علاقے میں وہاں شاگرد رہتے ہیں کافی تھر کا علاقہ ہے عمر کوٹ وہاں اچھے بلے بھی چار پانچ ڈبے ایسے مٹھائی کے مجھے مل گئے شاگردوں نے دیے تو ایک شاگرد کہنے لگا مجھے کہ استاد جی یہاں ہم کام کرتے ہیں ہندو جو ہیں نا مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک جگہ بنی ہوئی ہے مکانات ہیں وہاں بیٹھتے ہیں مسجد بنا دی ہے اور ان کی عورتوں کے لیے کچھ سلائی کی مشینیں وغیرہ میں نے گیا ٹھیک ہے مجھے لے چلو ان کی زیارت کریں میں گیا بالکل غریب لوگ تھے کوئی بوڑھے تھے کوئی نوجوان بچے تھے وہ آ گئے میں نے تقریر کی سمجھایا پھر وہ مولانا صاحب جو میرے ساتھ تھے اپنا حیدرآباد کے تو ان کو میں نے عرض کیا کہ وہ کار کے اندر جتنی ڈبے ہیں نا مٹھائی کے سب لاؤ کہنے لگا تو لائیں کہ سب ان میں تقسیم کر کے نا مسلم اور مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں کہنے لگے گھر نہیں لے جاؤ میں نا دل ہی نہیں کرتا میرا میں ان کو تقسیم کروں گا غریبوں کو <laughs> تو ان کو دیے جی اتنے خوش ہوئے دعائیں کرتے تھے کہ بوڑھے تھے بچے تھے اور تھی بھی غربت ان کے اندر میں نے دیکھا پر میں نہ جاؤ یہ کتنا تحفہ ہے جی تیسرا تحفہ فرمایا کہ مال پھینک کے مسارے وہ بھی ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے کتنے تک قیامت تک آتے رہیں گے اور وہ غریب ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اصلاف کے گستاخ نہ ہوں اصلاف کے گستاخ نہ ہو بد زبانی نہ کرتے ہوں اصلاف کے بارے میں بات میں تو اصلاف کے گستاخ تو اول نمبر کون ہے جی شیعہ ہے صاحب کرام کے بارے میں گستاخی ہی کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہیں یہ منکر حیات حیات و کے منکر جو ہے نا ان کے سامنے کسی بزرگ کا کال آپ پیش کریں گالی دے دیں گے بزرگ کو بالکل گالی دے دیں گے سمجھے جی آپ تجربہ کر دیں گے بالکل حضرت نانوچی کی بات کریں حضرت معمول مانی کی بات کریں جس کی بھی بات کریں گے نا گالی دینا شروع کر گے یہ خدا کا غضب نہیں خدا کی لانت نہیں کہ اصلاف کو آدمی گالی دے مولانا رومی فرماتے ہیں ہیج قوم میرا خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نام بدر وہ قوم زریل و وقار ہو جاتی ہے جو اپنے اکابر کو کا کرے گالیے دلی. وہ زریل وقار ہو جاتی ہے سمجھے اچھا جی بلزین جاؤ یہ تیسرے نمبر پہ ہے طے فا صال فرما وہ لوگ کے آتے رہیں گے بعد ان کے غریب لیکن شرط یہ ہے یقولون اوسط نمبر اے اچھا جی وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے یہ احمد سعید ہے ہمارے پاس ہے گستاخ اس کے سامنے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی کہ منصل عل قبری سمے تو ہوا, ہوا تو جواب دیتا ہے من من پہ اعتراض ہے کس پہ ہے ایک آدمی نے اس خبیص کے سامنے ابن کثیر کی روایت پیش کی کہ تفصیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ شیطان کہنے لگا ابن کثیر کا مانا تھا کثیروں کا بیٹا ہم کثیروں کے بیٹے کی بات نہیں مانتے تو ابن کثیر کو ولد و زنا اس قبیس نے کہا نہیں کہا کہ کثیروں کا بیٹا ہے ہم بات نہیں مانتے حالانکہ کثیر نام ہے کثیر ابن کا بھی ہے صاحبی بھی ہیں تو ایسے گستاخ کو دیا جائے گا یہ شیعوں کے برابر گستاخ کرتے ہی ہیں تقابر کے بارے میں اللہ محفوظ کرے آمین کہہ رہے اللہ ہمیں محفوظ کرے ان کو بھی ہدایت دے ان واس وہ کہتے ہیں ربنا فر لنا اے ہمارے پروردگار بخش واسے ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو سبقت کر گئے ہم سے ساتھ کے اس کے ایمان یہ وہ اکابر ہیں یا نہیں ہمیں بھی بخش ہمارے اکابرین کو بھی بات تو اکابر کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے متبے ہیں ولا تجلف کرو بنا وس نمبر تین یقولون وس نمبر ایک تھی اور ول اخبار نہ وص نمبر دو. اپنے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں اکابر کے لئے بھی ولا تاجل وس نمبر تین اور نہ کر ہمارے دلوں کے اندر کی نا مومن ان کے لیے کسی مومن کے بارے میں کی نہ ہو ربنا ان نہ کرو پر رہی میرے محترم کتنے تک تو یہ بات آ گئی مصارف فائع کی تو کتنی قسمیں خصوصی طور پہ وہ عمومی مصارف تھے خصوصی طور پہ تین قسم آ گئے اب شکایات منافقین شہید اسلام ڈاٹ کام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 صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ